آثار صحابہ رضی اللہ عنہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں حجامہ کے ذریعہ علاج کرانا عام تھا مرد و زن بچے بوڑھے مختلف امراض میں حجامہ کے ذریعہ علاج کرواتے تھے لیجئے چند آثار ملاحظہ فرمائیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا اثر حضرت عبدالرحمن بن ابی انعام کے حوالے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے حجامہ لگوانے کی روایت پیچھے گزر چکی ہے